شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا میرے عزیزورت یاسین کا مقبول کے ساتھ کا صورت میں نفی شفا کہ دلائل قائم تھے آپ صورت میں بھی وہی مضمون ہے ارشاد اللہ تو غنی شفاطوم دوسرا رب لرا قوما اور ذرا باہم انظار ہے نا کہ لائن جا ہم نذیر ان کے ساتھ ہے خلاصہ اس بات رسالات اساب کریا کا انعد اور ان کا انجام دعو صورت نفی شباد کاریہ پان دلا لکڑیہ شکو زجرات تحیقہ بشارات آخر میں صورت کا خلاصہ میرے عزیز یاسین کے متعلق تحقیق تو وہی ہے نا اللہ عالم برادہ لیکن بعض مفصرین کا یاسین کس کا نام ہے حضرت کا نام ہے نا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پھر معنی یوں ہوگا یا یاسین اے محبوب من اے محبوب من والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی ان کلام لالمرس بے شکو کس سے ہے اور سے ہے ایک بات سمجھ لو قرآن پاک میں جتنی قسمیں ہیں نا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں نہیں واصر ان انسان قسم ہے زمانے تھی کہ انسان خسارے کے اندر ہیں واہ قسمیہ ہے آل آصر مکھ سمبے ہے آل عصر ہے وہ جس کے ساتھ قسم جائی تھی تو قسموں کے اندر جو مقسم بے ہوتا ہے نا وہ ایک دعوے کی دلیل بنتا ہے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 وہاں مکسمبے کا بنتا ہے شاہد اور دلیل بنتا ہے کس کی دعوے کی آگے سمجھ ادھر بھی بھل الحکیم حکیم ان قلم سلیم ادھر بھی ما بعد ہے فرمایا اے محبوب تو کیا ہے رسولوں سے ہے یہ دعوی ہے نا اس کی دلیل کیا ہے تو بتاؤ قرآن حکیم اس کی دلیل ہے مکسم قرآن حکیم یہ موجہ دلیل ہے حضور کی رسالت کی اب آگے سمجھ جا. میرے محترم ایک والقرآن الحکیم تمہید ماں ترغیب لکھو تمہید م ترغیب والقرآن الحکیم قسم ہے ان قلم المنسرین جواب قسم نمبر ایک یہ لکھتے جاؤ جو جی جواب قسم نمبر ایک الاثرات مستقیم جواب قسم نمبر دو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 اور قرآن کو شوق سے پڑھو مزے لے کے پڑھو عاشق بن کے پڑھو سمجھیں گے جی؟ قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک تو البتہ رسولوں سے ہے جواب قسم نمبر اے یہ اس بات رسالہ تھا اللہ صراط مستقیم جواب قسم نمبر کتنی جی دو اس میں ترغیب ہے اتباع رسول کی کیونکہ حضور صراط مستقیم پہ جو ہیں تو ہمیں ترغیب دی گئی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 جو غالب ہے جب غالب ہے تو کافروں سے بجلہ لے سکتا ہے یا نہیں کہ کافروں کے لئے وعید ہے جب رحیم ہے تو کن کے لئے رحیم ہے تو مہربان کن کے لئے ہے مومنی کے لیے وعد آ لیتون لِتُنُ زِرَا حِکْمَةِ اِرْسَال یہ دونوں کی حکمات ہے حکمات ارسال بھی ہے۔ حکمات تنزیل بھی آئے توجہ کو رسول بنا کے بھیجا اور قرآن نازل کیا کیوں لن ذرا حکمت ارسال و تنزیل تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے باپ دادا ان کے پس وہ غافل ہیں اے باپ دادا قریبی کیونکہ مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا نہیں آیا لقد حق القول تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے محبوب آب غمگین نہ ہوں جن کے متعلق تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ کافر مریں گے انہوں نے کافر مرنا ہے آپ تبلیغ کرتے رہیں جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے نا آتم اللہ علیہ کو لوگ وہی مان نہیں گے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم البتہ کہ ثابت ہو چکی ہے بات عزلی اور سمراج ہے بات عضلی تقدیری پر اکثر ان کے پز وہ نہیں ایمان لائیں دیکھ بار لگ چکی ہے انا جالنا پیانا کہ اول بودھ انل ایمان کی مثال اول وہ ایمان سے بہت دور ہے اور بودھ انل ایمان کی پہلی مثال انا کا مانا کرو گویا کے کاننا گویا کے ہم نے کر دیے ان کی گردنوں کے اندر تو ایمان سے جو دور ہے نا ان کی ایک مثال یہ ہے گویا کہ کر دیے ہم نے ان کی گردنوں کے اندر کیا تو پس یہ ٹھوڑیوں تک ہے تو کتنے تک ہے تھوڑیوں تک یہ فو مک پس وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں میری طرف دیکھو یہ تو کہا جائے نا تھوڑی تک جب سار اوچا کیے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دلیل انفوسی سے بے بہرہ جب اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھنا سی دلیل ہے دلیل انفوسی اس سے بھی بے بہرہ ہیں بے نصیب ہیں پاس وہ سار اوچا کیے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھو کہ دلائل انفوسیا سے بے بہرا دلائل انفسیا سے بے بہرا محروم اب دوسری مثال جی بجال ممبین ادی اہم مثال دوسری بودن علیمان کی یا ان کی مثال ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے دیکھو بھی یہ مسجد ہے مسجد ہے اس کی بہت بڑی دیوار ہے ادھر مکان ہو اس کی بہت بڑی دیواریں چھت ہو اس کے اندر بند کر دیا جائے تو دلائل آفاکیہ کو دیکھ سکیں گے پہلے دلائل انفسیہ سے ماروں اب کیا دلائل آفاکیہ سے ماروں وہ جال لال مثال ثانی اور کر دیا ہم نے آگے ان کے بڑی دیوار پیچھے ان کے بڑی دیوار پر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو سو نہیں دیکھ سکتے تو اب کون سے ماروں میں دراعلے آفاتیہ سے ماروں پہلے انفسیا سے دو مثالیں دے کے اب ہاصل تمسیلائن ہے دونوں تمسیلوں کا حاصل یہ ہے کہ برابر اوپر ان کے آج ڈرایا تو ان کو یا نان ڈرایا تو ان کو ایمان نہیں لائیں گے یہ وہی ہیں جن کے اوپر مہر جب ہے ان نما ذر و بشارت سوائے اس کے نہیں ڈراتا ہے تو یا انذار سے مراد کون سا انذار ہے نا پہلے کھلو نہیں نافے ڈراتا ہے تو اس کو جو تاب ہوتا ہے نصیحت کے وقت نمبر اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وص بار دو غائبانہ ڈرتا ہے بس خوشخبری دو اس کو بخشش کی کہ تیرے گناہ اللہ بخش دے گے اور آجر کریم ہوگا تیری طار پہ انا نوتا سنت اللہ بے ہم زندہ کریں گے موتا کو اور لکھ رہے ہیں ان امال کو جو آگے بھیج رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان امال کو جو آگے بھیج رہے ڈبلو ڈبلو واپس آ رہا ہوں اور باقی مانگا نشانات کو لکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو آگے بھیج رہے ہیں اور ان کے باقی ماندہ نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں جی یہ ہمارے حضرات آرام فرمائے شہداء انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر اعمال کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیے نام اعمال میں یا نہیں جی اچھا اور ان کے باقی ماندہ نشانات کون ہیں یہ ہم تم بیٹھے ہیں کیا ان شہداء کے باقی مادانی جان کون ہے وہ ہم بیٹھے ہیں نا تو ہمارا ثواب ان کو نہیں پہنچ رہا ہے یہ ہے منصنت علیہ السلام سنتََََََََََََََََََََ عصل عجرحا میرا بھال یومن کیا اسی طرح کوئی برا آدمی ہے کوئی سہنما ایجاد کر دیتا ہے یا ٹی وی خرید کر کے دے دیتا ہے رشتہ داروں کو تو وہی ہے گناہ اس کے سر پہ ہے باسار باقی ماندہ نشانات کو اور ہر چیز کی محفوظ کیا ہم نے ان کو فی امام مبین یہ دونوں مراد ہیں لوح محفوظ بھی نام اعمال بھی نوح محفوظ بھی اور نام اعمال بھی اس کے اندر محفوظ کر دیا واضر بلحم ماصلاً اسحاب الکریا یہ تقریب دنیا بھی ہے اور بیان کر واسط ان کے قصہ بستی والوں کا تحویب دنیا جی بیان کر واسطے ان کے قصہ کس کا جی بستی والوں کا جب آئے ان کے پاس رسول کوئی بستی تھی آخر میں میں کچھ عرض کروں گا لیکن آپ اب سے سمجھو کوئی بستی تھی اب ہی ماں اب جس کو اللہ مبہم رکھیں تم بھی کہا وہ بم کوئی بستی تھی جب آیا اس کے پاس اللہ کے رسول جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول پہلے بس جٹلا دیا انہوں نے ان کو پاس زنا بس کبھی کیا ہم نے کس کے ساتھ تیسرے رسول کے ساتھ تو بس کہنے لگے اے رسول تینوں بے شک ہم تمہاری طرف کیا بھیجے گئے ہیں رسول ہیں اللہ کے کال اناد منکرین اناد مقذبین نمبر ایک کہنے لگے نہیں تم اگر بشر ہماری طرح آگے رحمان اناد نمبر دو اور نہیں اتاری رحمان کوئی چیز خدا نے کچھ اتارا ہی نہیں آج تک نعوذ باللہ ان تم اناج نمبر کتنی تین نہیں تم اگر جھوٹ بولتے ہو تو جو مقذب کافر تھے نا ان کا کتنی دفعہ اناد ہوا تین دفعہ تو اللہ کے نبیوں نے پہلے تھوڑی تاکید کی تھی کیا کہا تھا انکم مر مرسلون اب ان کی تاکید بڑھ گئی یا نہیں قال جواب رسول ربنا و نا یا مسلم رب ربنا نا یالم کو بھی بڑھا دیا اگر مرسلون سے پہلے لام تاقیدی بڑھا دیا نہیں جواب رسول رسول نے کہا رب ہمارا جانتا ہے آہ? کہ بے شک ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں اور نہیں ہماری ذمے مگر پہنچا دینا لائے کالو اصحاب کریہ کی گستاخی بستی والوں نے گستاخی کہنے لگے انا تو تیار نہ منہو سمجھتے ہیں تم کو بے شکم منہوس سمجھتے ہیں تم کو لائم تنت ہو اتحدید ہے اگر نہ رکے تم البتہ سنگسار کر دیں گے تم کو اور البتہ پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک پہلے پیٹائی کریں گے عذاب دردناک دے کے پھر سنسار کر کے مار دیں گے کالو تا رخب جواب رسول رسولوں نے کہا نہو ست تمہاری تمہارے ساتھ ہے وہ تو کیا ہے نوسا ساتھ شرک کیا یہی جو شرک تمہارے ساتھ ہے بڑی نحوس ہے آئین ذکر تم کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو ہماری طرف سے اس لیے کہتے ہو ہمیں منہوج ڈبل ڈو. ہمیں منہوج کو ڈو. کہتے ہو کیا نصیحت کیے گئے تم اس لیے منوج کہتے ہو ہمیں بال تم قوم بال کے تم قوم حد سے بڑھنے والے میرے محترم یہ جو میں نے بیان کیا بستی کو میں نے کہا رکھا مبہم اب بہم اللہ ابن کثیر بھی اسی طرح کہتا ہے اور مر سالون سے میں نے کہا دیے رسول دیے لیکن بہت سے مفصرین جو ہیں نا پرانے پرانے مفصرین کتابوں کے اندر دیکھو گے نا وہ بستی سے مراد لیتے ہیں انتاقیہ کون سی بستی انطاقیہ بستی مراد لیتے ہیں اور مر سالون سے مراد رسول نہیں لیتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قاصد بھیجے پہلے جو دو دو بھیجے ان کا نام یوہنّہ اور بولس ہے اور تیسرا کا نام شمعون ہے لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں ع نمائے دیوبند اب ابہمہ اللہ پرانی تفسیر و بود کے اندر یہ ہے جو ابھی میں نے کہا ہے عیسارِ السلام قاصد ٹھیک ہے جی کیونکہ عیسارِ السلام کے اگر قاصد بناتے ہو نا تو یہ انداز جو تقریر کا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے خود رسول ہوں ایسے نہیں آئے انداز وہی نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تم بشارو بشر رسول نہیں بھر سکتا کسی چیز کو نہیں, نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے بول کہتے انا الگ نہ مرسلوں تو تقریر کے انداز سے کیا معلوم ہو رہا ہے تو خدا کے رسول تھے اور بستی کو عام کر دو انتا کی کی بستی تھی خیر یہ جی تقریر کر رہے تھے وہ مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم پتھر مار مار کے مار دے دے تم کو خدا کی قدرت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 کہنے لگائے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی اتباق کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی معاوضے کا یعنی اخلاص ہے نا ان میں اور وہ خود ہیں بھی ہدایت یافتہ وما دیا لا آبد اخلاص فی نصیحت ابیب نجار کی نصیحت میں اخلاص ہے کہنا کیا چاہیے تھا وما لقم لات کیا کہنا چاہیے تھا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 اور نہ اپنی طاقت سے چھڑا سکیں گے نہ اپنی طاقت سے چھڑائیں گے مجھ کو نہ سفارش کر سکیں گے یہ تمہارے معبودان نے باطلا اگر میں ان کو معبود بناؤں تو بے شک اس سال میں گمراہی سری کے اندر ہو جاؤں بے شک میں ایمان لا چکا ہوں ساتھ رب تمہارے کے پس مئو میری بات سنو آگے آتا ہے تفسیروں میں فراجمن ہو کیا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 بما کن اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی اس کا من کیا کرو گے نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی بڑے لشکر ان کہنا تلّہ سیاحت واحدہ ان کا عذاب کیا تھا فقط ایک چنگھاڑ تھی فرشتے نے آوازہ کیا زور سے چنگاڑ پس اچانک وہ بجھنے والے تھے مر گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے یا حسرت اللعباد مذمت مقزبین ہاں فرمایا افسوس آئے بندوں کے اوپر کہ نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ استضاء کرتے رہے اور اپنا انجام پا گئے تخویف دنوی علم یو کیا نہیں دیکھتے کہ بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہل ہے ان مل جو ہلاک ہو گئے واپس آ سکتے ہیں کیا وقت کو اٹھے تاکہ یہ کوئی جان لوٹ سکتے واقل لون تخویف و اب نہیں اٹھیں گے قیامت کو اٹھیں گے تخویف و ان افیہ ہے اور نہیں سب کے سب مگر لمبا بمن کیا ہے اللہ لے کل لمبا بمن اللہ بھائی لم کا بھائی بھی تو ہے نا لمب اور لمبا نافیہ ہوتے ہیں یہ وہ لمبا نہیں یہ بمن اللہ ہے اور نہیں سب کے سب مغار مجموع جمع کیے جائیں گے یہ جمعیون بمن کہا جی ہاں اور نہیں سب کے سب مگر جمع کیے جائیں گے کہ لدائنا محرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے